الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المنسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعينين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي فقال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها متفق عليها یہ باب باب ال ہے اور لعان شریعت کی اصطلاح میں جیسا کہ بتایا گیا تھا یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ جنا کی حالت میں دیکھے تو بی اور بیوی بی اس کا انکار کرے اور شوہر کے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہو تو شریعت نے اس کا راستہ یہ نکالا ہے کہ میاں بیوی بی دونوں قسم کھائیں گے شوہر قسم کھائے گا کہ میں اپنے اس دعوے میں سچا ہوں چار بار قسم کھائے گا اور پانچویں بار کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر لارت ہو اللہ اور عورت بھی چار بار قسم کھائے گی اور یہ کہے گی کہ وہ شخص جھوٹا ہے اس کا شوہر جھوٹا ہے اس نے غلط الزام لگایا ہے اور میرے اوپر پانچویں بار یہ کہے گی کہ میرے اوپر اللہ کا غزب نازل ہو اگر وہ سچے لوگوں میں سے تو اس کو لعان کہتے ہیں اور لعان ہو جانے کے بعد پھر میاں بیوی بی میں ہمیشہ کے لیے جدائی ڈال دی جائے گی لعان ہو جانے کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے جدائی ڈال دی جائے گی لعان بذات خود یہ جدائی ہے اور علاحدگی ہے لعان کے وقت شوہر کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں اور اگر وہ طلاق دے گا بھی تو اس کی طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ لعان کی وجہ سے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے گی اور کبھی پھر دوبارہ اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے چاہے دوسرا شخص سے اس سے نکاح کرے پھر وہ طلاق دے دے تب بھی نہیں ہو سکتا جیسا کہ طلاق مغلبہ میں ایسا ہوتا ہے اس تعلق سے ایک واقعہ پچھلے ہفتے میں پچھلے ہفتے کے درس میں گزر چکا ہے اسی سے متعلق کچھ حدیثیں اور کچھ احکامات یہاں پر اس حدیث میں ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالعہ سے یعنی دونوں لعان کرنے والوں سے یعنی میاں دیدی سے کہا کہ حساب علی اللہ تمہارا حساب اللہ کے اوپر ہے دونوں قسمیں کھا رہے ہو تو تمہارا حساب اللہ کے پاس ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے تم دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے یا تو شوہر جھوٹا ہوگا کہ غلط الزام لگا رہا ہے یا بیوی جھوٹی ہوگی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر سے لا سبیل اللہ علیہ کہ اب اس عورت پر تمہارا کوئی حق نہیں یہی لفظ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے گی اور یہ لعان خود بذات خود جدائی ڈالنے کا عمل ہے تو شوہر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال میں نے جو بیوی پر بیوی کو مہر میں دیا ہے وہ مجھے واپس ملنا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو اور وہ جھوٹی ہے تو پھر تم نے جو اس کو مال دیا تھا مہر دیا تھا تو وہ اس کے عوض ہو گیا جو, اس جو تم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اس سے اس کی شرمگاہ سے جو تم نے فائدہ اٹھایا ہے تو اس کے بدلے میں تمہارا مال تم نے مہر دیا تھا اس کے بدلے ہو گیا وہ اور اگر تم نے اس کے اوپر جھوٹ گڑا ہے تم جھوٹے ہو تو پھر وہ مال تو تم کو بدر جائے اولا نہیں ملے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں اس میں بیان فرمائی ایک بات تو یہ بلکہ تین باتیں کہ لعان ہونے کی صورت میں دونوں کو نصیحت کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ تمہارا حساب اللہ کے اوپر ہے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعان کی وجہ سے اب شوہر کا بیوی کے اوپر کسی طرح کا کوئی حق نہیں ہوگا یعنی جدائی ڈال دی جائے گی اور تیسری بات یہ فرمائی کہ مہر جو شوہر نے ادا کیا ہے بیوی کو یا اس کو بطور ہدیہ تحفہ وغیرہ کچھ دیا ہے تو وہ مال اس کا واپس نہیں ہوگا دونوں صورتوں میں شوہر چاہے سچا ہو یا جھوٹا सही یہ صحیح بخاری صحیح مسئلے کی رات ہے جی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کا کیا حال ہے تو بچوں, بچے تو اپنے باپ کے ہوں گے نا بچے باپ کے ہوں گے اور وہ بات کی طرف منصوب ہوں گے اور باپ کا حق ہوگا کیونکہ بچوں کی نسبت اور اسی طرح سے بچوں کا وراثت میں حق یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوگا تو بچے شوہر کے پاس جائیں گے البتہ اگر چھوٹے بچے ہیں تو اگر بیوی بی اپنے پاس چھوٹے بچے کو رکھتی ہے یا کچھ بچوں کو رکھتی ہے تو اس ان بچوں کا خرچ شوہر کے ذمہ ہوگا بعد میں پھر وہ اپنے باپ کے پاس آ جائیں گے باپ ہی ان کا ذمہ دار ہوگا سنبی اللہ تعالی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اب سے اوہا فنجات بھی اب ابا سب فَهُوَ علیزو وَإِن جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ ات فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا بِهِ علی <مُنْعَلِم> لدی یہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے سمجھ لیجئے اسی لعان کے واقع سے متعلق ہے کہ شوہر نے بیوی کو توہمت لگائی یا کہہ لیجئے اس کے بارے میں کہا کہ لعان کیا اور کہا کہ اس نے ایسا کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کروانے کے بعد ساری بات ہے بیان فرمانے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر یہ عورت گورا بچہ جنتی ہے اور اس بچے کے بال گھنگرالے نہیں ہوتے ہیں سیدھے سیدھے بال ہوتے ہیں تو وہ بچہ اس شوہر کا ہوگا کیونکہ وہ جو اور شوہر نے اپنی بیوی کو جو دیکھا تھا تو اس سے بچہ ٹہر گیا تھا حمل ٹہر گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بچہ گورا اور سیدھے بال والا ہوگا گنگیلے بال نہیں ہوں گے اس کے تو وہ اسی اس, یعنی اس کے شوہر کا وہ بیٹا ہوگا تو گویا کہ اس طرح سے شوہر کا یہ الزام یا یہ کہنا بیوی کے سلسلے میں غلط ہوگا اور اگر اس عورت نے سرمئی آنکھ والا اور گونگریلی بال والا بچہ جنتی ہے تو پھر یہ اس کا بچہ ہوگا جس کے ساتھ اس نے اس عورت کو توہمت لگائی ہے یا جس عورت کے ساتھ اس نے اس کو دیکھا ہے تو حدیث میں آگے ایک حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ بچہ اس صفت پر پیدا ہوا جس صفت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صفت پر جو اس کو بتایا تھا جو بری صفت تھی تو جو سرمئی بچہ پیدا ہوا تو وہ سرمئی آنکھ والا تھا اور گھونگریلے بال والا تھا اور پتلی پنڈلی والا تھا جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے تو گویا کے شوہر کا جو اس عورت کے سلسلے میں کہنا تھا اس کا وہ صحیح تھا اور جو ہے بیوی بی وہ غلط تھی تو معلوم یہ ہوا کہ اس مسئلے میں طیافا کا بھی جو ہے کچھ اعتبار ہو سکتا ہے طیافا کس کو کہتے ہیں طیافا کا مطلب ہوتا ہے کہ آ, شکل و سورت دیکھ کر کے شکل و صورت دیکھ کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے یا جو ہے آ, پاؤں دیکھ کر کے ہاتھ دیکھ کر کے جس میں کا کسی حصہ کو کسی حصے کو دیکھ کر کے آ, یہ آ, اندازہ لگانا قیافہ اصل میں کیا کہتے ہیں اندازہ لگانے کو کہتے ہیں اور خاص کر کے نسل کے بارے میں اور شکل صورت کے بارے میں آ, اندازہ لگانے کو قیافہ کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیافہ لگایا اور فرمایا کہ اگر اس طرح سے ہوگا تو وہ اپنے باپ کا لڑکا ہوگا جو شہر ہے عورت کا اور اگر اس طرح سے نہیں ہوگا بلکہ جس کے ساتھ اس نے اس کو زنا کی تہمت لگائی ہے اگر اس کی شکل صورت پر ہوگا تو وہ اسی کا ہوگا گویا کہ عورت جھوٹی ہوگی لیکن اس ان سب کے باوجود اگر لعان ہو گیا ہے اور اس صفت پر بچہ پیدا ہوا جس کے ساتھ جو زانی تھا اس صفت پر بچہ پیدا بھی ہوا تب بھی عورت کو رجم نہیں کیا جائے گا کیونکہ لیان کر لیا سمجھ با, میں بات آئی کہ بچہ اس طرح پر پیدا ہونے کی وجہ سے بھی عورت کو رجم نہیں کیا جائے گا کیونکہ عورت نے لیان کر لیا اور لیان کر لینے کے بعد پھر جو ہے ہا, کسی, پر کوئی, کسی پر کوئی حد نافذ نہیں کی جائے گی کیونکہ یہاں پر گواہ نہیں ہے اور قسم کھائی جا رہی ہے تو اسی صورت میں اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسابکو ما علی اللہ تمہارا حساب اللہ پر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون غلطی پر ہے لیکن بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک چھوٹا ہے وعن ابن عباس نزی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر رجلاً ان یضعا یدہو عند الخامسة علا فیہ وقال ان مہا موجبا رواہو ابو داود والمسی یہ بھی اسی سے متعلق خدیش ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں بار ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ پانچویں بار شوہر کے یعنی اس قسم کھانے والے شخص کے منہ پر ہاتھ رکھ دے کہ بھائی سوچ سمجھ کر کے کھاؤ قسم کھاؤ کیونکہ یہ چیز جو ہے واجب کر دینے والی ہے انہاں مجب یعنی اس کا مطلب ہے اندام مجبہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کیا کہتے ہیں جدائی واقع ہو جائے گی اور اگر الزام جھوٹا ہے تو جو لانت شوہر اپنے اوپر بھیج رہا ہے ولخامص ولخامص ان لعنت اللہ علیہ انکان القاعدی پانچویں بار کہے گا کہ اس کے پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹے میں سے ہے تو یہ لانت اور یہ جدائی کیا ہو جائے گی واجب ہو جائے گی اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو اس کے امو پر ہاتھ رکھ لو کہ بھائی یہ کتنی بڑی بات کہنے جا رہے ہو سوچ لو پھر آخری بار چار بار تو قسم کھا چکے ہو لیکن یہ پانچویں بار جو ہے تھوڑا سا پھر سوچ لو اس لیے ہاتھ رکھنے کا حکم دیا مانسا ندی اللہ تعالیٰ عنہ کال فلم فراغان تلا ان ہیما کذب ع یا رسول اللہ تو فلن قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرسعد رضی اللہ تعالیٰ عملی کرنے والے میاں بیوی کے قصے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب دونوں اپنے اپنے لیان سے فارغ ہو گئے تو شوہر نے کہا شوہر نے کہا اب چونکہ اس شوہر کو ممکن ہے کہ حکم معلوم نہ رہا ہو یا جلد بازی سے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا رکھ لیا تو گویا کہ میں نے اس کے اوپر جھوٹ گڑھا میں اس کو نہیں رکھوں گا حکم نہیں معلوم رہا ہوگا اور تو لیا کا حکم یہ ہے کہ جدائی ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سبیل للکا نہیں تو ان کو نہیں معلوم تھا انہوں نے تو جلدی سے کہا کہ اگر میں اب اس کو رکھ لیتا ہوں قسم کھا لینے کے بعد اور لیان کر لینے کے بعد بھی اگر میں اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں تو گویا کہ میں نے اس کے اوپر جھوٹ کہڑا میں اس کو نہیں رکھوں گا فوراً ہی تین طلاق دے دیا فوراً ہی تین طلاق دے دیا تو معلوم نہیں تھا ان کو کہ لیا سے جدائی ہو جاتی ہے اور یہ کہ فوراً ہی جو ہے انہوں نے تین طلاق دے دیا ورنہ تو تین طلاق دینے کا کوئی تین طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی تین طلاق دینے کی ضرورت نہیں تھی اور چونکہ یہاں لفظ ہے کہ فتح القا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے کچھ فرمانے سے پہلے ہی انہوں نے تین طلاق دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا لا سبیلا لکا رہے کہ تمہارے اوپر اس کا کوئی اب اختیار نہیں ہے یا تمہارے تمہارے اوپر جو ہے اس کا کوئی, کوئی حق نہیں ہے اب جدائی واقع ہو جائے گی اس لفظ سے فخل کہا بعض ان لوگوں نے اس لفظ سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ اگر کوئی تین بار طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو تینوں نافذ ہو جائے گی جیسا کہ لان والی حدیث میں ہے دیکھیے کیا کہا انہوں نے کہ اگر جو ہے اگر جو ہے کوئی شخص سے اپنی بیوی کو تین طلاق دیتا ہے تو واقع ہو جائے گی دلیل کیا ہے کہ دیکھیے یہ جو ہے متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نے اس صحابی نے جنہوں نے لیان کیا تھا تین طلاق دی اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی منابی نہیں فرمایا تو دلیل پکڑتے ہیں اس سے لیکن ان کا دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہے کیوں صحیح نہیں ہے اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اب جو ہے جب لان ہو گیا جدائی ہو گئی تو اب شوہر جدائی تو ہو ہی گئی اب طلاق کا کیا فائدہ ہے؟ اب طلاق کا کیا فائدہ ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ کیا کہتے ہیں یہ فرما دیا کہ لا سبھی للہ کالے تمہیں تو اس سے آ, تمہارا تو اس کے اوپر کوئی اختیار ہی نہیں آ, کوئی حق ہی نہیں ہے تمہارے درمیان جدائی ہو جائے گی تو اب طلاق وغیرہ کا جو ہے اعتبار ہی نہیں رہا تو پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہہ کر کے ان کو خاموش کر دیا اتنے سے وہ بھی سمجھ گئے اس سے نہیں پتا چلتا یا اس سے دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہے کہ تین طلاق جو ہے اگر کوئی شخص دے تو تینوں واقع ہو جائے گی صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسا کہ طلاق کے باب میں سمجھا گیا کہ صحیح طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی عورت کو اس توہر میں اس پاکی میں طلاق دے جس میں اس نے بیوی سے ملاقات نہ کی ہو جمع نہ کیا ہو اور پھر ایک طلاق دینے کے بعد پھر وہ تین مہینے ایڈ گزارے گی اور اگر غصے میں آ کر کے اس نے تین طلاق دے بھی دی تو وہ تین طلاقیں واقع نہیں ہوں گی بلکہ ایک طلاق واقع ہوگی جس کے بعد کیا ہے تین مہینے کی عدت ہے تین مہینے کے مدت ہے اس میں میاں بیوی بی کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے اور رجوع کا راستہ نکل سکتا ہے لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ تین طلاق اگر کسی نے دے دی بیوی بی کو تو بیوی بی جدا ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو یہ فیصلہ نافذ کرنا صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے حدیث کی میں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا رکانا رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو رجوع کر لیں اور صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاقیں ایک ہوا کرتی تھی ایک مانی جاتی تھیں ابو بک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تین طلاقیں ایک مانی جاتی تھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے شروع کے دو سال میں تین طلاقیں ایک ماری جاتی تھیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور سزا تین کو تین نافذ کر دیا اور وہ بطور سزا تھا بطور شریعت نہیں تھا کیونکہ شرعی احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکے تھے اب شریعت بدلنے والی نہیں ہے یا نہیں تھی کہ ہاں شریعت کسی کی وجہ سے بدل جائے گی کوئی بھی کس باشند شریعت مکمل ہونے کے بعد پھر کسی کو اختیار نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اب کسی کو شریعت کے کسی بھی مسئلے میں گھٹانے بڑھانے کا اختیار نہیں ہے ان مسائل میں جن میں صاف طور پر قرآن حدیث کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تو اہل علم میں کوئی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اشتہاد کر کے کوئی مسئلہ بتا دیں کوئی طریقہ بتا دیں لیکن جہاں صاف طور پر قران و حدیث کی دلیل موجود ہو وہاں پر کسی کو بھی اختیار نہیں کہ شریعت کے کسی مسئلے کو رد و بدل کر دے یا کمی ذاتی کر دے وال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امراتي لا ترد يد لا وسيل قال اغزبها قال اخاف ان تتبعها نفسي قالخس روا ابو داود بلبزارکھا أص... یہ حدیث صحیح حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے اس حدیث کا ترجمہ سمجھیں پھر مفہوم سمجھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک عربی یا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میری بیوی کسی چھونے والے کے ہاتھ کو ہٹاتی نہیں ہے میری بیوی کسی چھونے والے کے ہاتھ کو ہٹاتی نہیں ہے پھیرتی نہیں ہے دور نہیں کرتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرری اسے دور کر دو یعنی اپنے سے جدا کر دو دوسرے الفاظ ہیں کیا کہتے ہیں نسخ کہ اس میں پل لکھا کا لفظ ہے کہ تم طلاق دے دو اس کو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا میری طبیعت میرا دل اس کا پیچھا کرے میرا دل جو ہے اس کے پیچھے لگ جائے میں صبر نہ کر سکوں جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کلاس بروانحا دوسرے الفاظ ہیں کہ میں اس سے صبر نہیں کر سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خستم تہا کہ تو پھر تم اس سے فائدہ اٹھاؤ یہ حدیث ہے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو صحابی نے آ کر کے بیان فرمایا تھا بیان کیا تھا کہ میری بیوی جو ہے کسی چھونے والے کے ہاتھ کو ہٹاتی نہیں ہے رکتی نہیں ہے تو اس کا کیا مفہوم ہے اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں ایک مفہوم تو لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ عورت ایسی ہے کہ اگر کوئی جو ہے اس سے نوز اللہ زنا کرتا ہے تو وہ اس کو منع نہیں کرتی لیکن یہ معنی اور یہ مفہوم بالکل صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے ورنہ تو کوئی غیرت مند شخص سے جو ہے اگنی بیوی کو اس طرح سے اگر دیکھے گا آ کر کے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں اہل عرب ہم سے زیادہ غیرت مند رہتے وہ تو وہیں سب کام تمام کر دیتے اور چھوڑ دیتے تو یہ مطلب نہیں ہے اور اگر یہ مطلب نکالتے ہیں اگر یہ مطلب لیتے ہیں کہ وہ مطلب اس طرح کی ہے کسی کو نہیں جو ہے منع کرتی جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہاں ان کے صحابی کے کہنے سے کہ ہاں میں صبر نہیں کر سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسی عورت کو جو ہے ایسی عورت کو رکھنے کا رکھنے کی اجازت دیتے اور پھر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتانے کی وجہ سے اس عورت کو چھوڑ دیتے اس کو تو سنسار کر دیا جاتا اس کو تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ اگر شوہر آ کر کے بتاتا ہے میری بیوی جو ہے ایسی ہے تو اگر وہ اقرار کرتی تو سنسار کر دیا جاتا اور اگر اقرار نہ کرتی تو لان کروایا جاتا جیسا کہ پچھلی پچھلا واقعہ گزرا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ یعنی سب کا خیرات کرنے میں بہت زیادہ آگے ہے کہ جو بھی گھر میں آیا کچھ لے لیا اور کچھ ہمارے مال میں سے کچھ اٹھا لیا تو اس کو روکتی نہیں ہے لیکن یہ مانا بھی صحیح نہیں ہے ایک تیسرا مانا یہ ہے کہ وہ عورت ایسی ہے کہ اس کے بارے میں مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر جو کوئی اس سے اس طرح کا کام کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو روکے گی نہیں اس کی طبیعت ایسی ہے اس کی طبیعت کیسی ہے کہ اگر کوئی اس سے چھیڑ چھاڑ کرے ہنسی مذاق یا چھیڑ چھاڑ اس طرح کی کرے تو وہ ایسی عورت ہے کہ روکے گی نہیں تو نبی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے اور تم آ, کیا کہتے ہیں ایسا خطرہ محسوس کرتے ہو تو چھوڑ دو اس کو تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں صبر نہیں کر, کر, کر سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دی بات سمجھ میں آ گئی نا تو لا تردو یادہ لام سن کا مطلب ذنا نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ایسی عورت ہے کہ اگر کوئی چھیڑ چھاڑ اس سے کرے تو کسی کو روکے گی نہیں اس کی طبیعت ایسی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایسا کرتی ہے بلکہ اس کے امکان ہے اس کی طبیعت کے اندر ایسا ہے کہ جو ایسا اگر کیا کہتے ہیں کوئی شخص ایسا اس کے ساتھ چھیڑ کرے تو نہیں روکے گی تو اس طرح سے انہوں نے خادشہ ظاہر کیا خوف ظاہر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے چھوڑ دو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس سے اس طرح کی کوئی غلطی ہو جائے تو معاملہ آگے بڑھ جائے تو یہ مفہوم زیادہ قریب ہے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اعتبار سے ورنہ اگر کیا کہتے ہیں زنا اس سے مراد لے لیں تو پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا کہتے ہیں یہ سوچا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس عورت کو ایسی عورت کو رکھنے کا حکم دیا ایسی عورت کا اور پھر اس پر اگر ایسا اطلع نے کیوں نہیں کروایا گیا اور اگر اقرار کرتی تو اس کو سنسار کیوں نہیں کیا گیا یہ سارے اعتراضات اٹھ سکتے ہیں اور غیر بھی اعتراض کر سکتے ہیں تو اس لیے وہ مفہوم صحیح نہیں ہے ان ابر قرضی اللہ تعالیٰ عنہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول حینا نزلت آیت المطن ایمراطن اب خلط الملئی سمن یہ حدی حسن ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابور رب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اس وقت جب لعان کی آیت نازل ہوئی لعان کی جو آیت سور نور کے اندر ہیں جب وہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے کسی قوم میں ایسا بچہ شامل کیا جو ان میں سے نہیں ہے کسی عورت نے اگر کسی قوم میں کوئی ایسا بچہ شامل کیا جو اس میں سے نہیں ہے یعنی کہ اس عورت نے خفیہ طور سے آ, زنا کیا اور دوسرے شخص سے اور اس زنا سے حمل ٹھہر گیا اور اس عورت نے اپنے شوہر کو اور کسی کو نہیں بتایا تو کیا ہوا گویا کہ گویا کہ وہ بچہ دوسرے کا ہے اور پھر وہ بچہ جو اس قوم میں کیا ہوا یا اس شوہر کے خاندان میں وہ بچہ شامل کر دیا جبکہ اس کا بچہ نہیں ہے تو جو عورت ایسا کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے وہ کسی چیز میں نہیں ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق کو نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا لیکن اس طرح کی جو وحیدیں قرآن اور حدیث کے اندر آتی ہیں کہ فلا عمل سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل نہیں کرے گا جنت میں داخل نہیں ہوگا حدیث میں اور قرآن میں تو یہ ان اعمال کے لیے ہیں جو شرک کے علاوہ شرک کے علاوہ اگر کسی عمل کے لیے اس طرح کی بات آتی ہے کہ اللہ تعالی جنت میں داخل نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلی, پہلی بار میں داخل نہیں کرے گا ہاں پہلی بار میں داخل نہیں کرے گا یہ سارے اعمال یہ سارے گناہ اللہ کی مشیت پر ہوں گے کیوں اس لیے کہ آیت یہ ہے اہل سنت والجماعت کا یہ خیال اور عقیدہ ہے کہ اللہ مبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اس کی مشیت پر ہے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو سزا دے گا لیکن مشرق اور کافر کی طرح سے منافق کی طرح سے ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں اور ہمیشہ, ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ اللہ تبارک تعالی اسے ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کرے گا کیونکہ یہ کبائر امال ہے کبیرہ اعمال ہیں اور کبیرہ اعمال کے کرنے کی وجہ سے کوئی شخص قاطر نہیں ہوتا جیسا کہ کیا کہتے خوارج کا خیال ہے اور ان کا عقیدہ ہے یا معتزلہ کا ہے کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل نہیں ہوتا یعنی منزلہ بین المزل تعلق کفر اور اسلام کے بیچ میں رہتا ہے لیکن دونوں کا اتفاق ہے معتزلہ اور خوارج جو گمراہ کرتے ہیں ان دونوں کا خیال یہ ہے کہ مرتقب کبیرہ گناہ کا مرتکب شخص اگر کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر جائے اور توبہ نہیں کی اس نے تو جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا لیکن اہل سنت والجماعت کا صحابہ اکرام کا تابعین تبا تابعین ایما محدفین سب کا یہ ہاں ماننا ہے اور سب کا یہ خیال اور عقیدہ ہے کہ شرک کے علاوہ اگر کوئی گنا شرک کفر نفاق وغیرہ یہ سب اسی میں شامل ہے اس کے علاوہ اگر کبیرہ گناہ کرتے ہوئے اگر کسی کوئی مر گیا تو اللہ کی مشیت پر ہے ہاں اگر چاہے گا تو بغیر سزا کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور اگر چاہے گا تو سزا دے کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا لیکن جن جنت سے محروم نہیں کرے گا وائی یہ <رَضُّلِن> اور اگر کسی آدمی نے اپنے لڑکے کا انکار کیا اپنے لڑکے کا انکار کیا وہ ایم لے حالانکہ وہ دیکھ رہا ہے جان ہے کہ وہ اسی کا بچہ ہے کسی آدمی نے اپنے لڑکے کا انکار کر دیا یعنی گویا کہ اپنی بیوی پر توہمت لگا دی نے لڑکا اسی کا ہے وہ جانتا ہے آ? شکل و صورت اسی کی طرح سے لیکن وہ انکار کر رہا ہے آ? وہ انکار کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی سزا ملے گی احتجب اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کیا ہے پردہ کر لے گا یعنی ہاں اللہ کو وہ نہیں دیکھ سکے گا اللہ اس کے سامنے نہیں آئے گا اور اس کو اولین اور آخرین کے سامنے یعنی پوری مخلوق یعنی تمام ان سو جن اول اور آخر تمام لوگوں کے بیچ اس کو کیا ہے رسوا کرے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھ تو نے جھوٹ بولا تھا یہ تیرا ہی بچہ تھا لیکن تو نے جھوٹ بول کر کے انکار کیا اور چھوٹا الگزام اپنی بیوی پر لگایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت جب لعان کی آیتیں نازل ہوئی تو آپ نے یہ فرمایا ڈرایا لوگوں کو کہ بھائی کہ یہ معاملہ آسان نہیں ہے یہ معاملہ آسان نہیں ہے کہ کوئی شخص کوئی عورت جو ہے خاموشی سے وہ کر لے جا کر لے اور پھر جو ہے نہ بتایا اور لڑکا جو ہے اپنے شوہر کی طرف منسوخ کر دے اور جو ہے او شوہر کے خاندان کی طرف اس کو شامل کر دے یا اسی طرح سے کوئی شوہر ہے ہاں وہ غلط کسی اپنی بیوی پر توہمت لگائے اور جانتے ہوئے کہ ہاں بھائی اس کا لڑکا ہے اور اس کا انکار کر دے تو دونوں اعتبار سے دونوں کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی واحد عمر الموقف حافظ ابن حضر رحمتہ اللہ علیہ اس حدیث کو حسن موقوف قرار دیتے ہیں اور اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو یا اس قول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علام کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ خود فرمایا اور ان سے اب روایت کرنے والے تابے ہیں کہ جس کسی نے اپنے بیٹے کا اقرار کر دیا ایک لمحے کے برابر ایک لمحے کے برابر تھوڑی دیر کے لیے اس نے مان لیا کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے ولادت ہوئی اور مان لیا دیکھ کر کے ہاں یہ میرا بیٹا ہے تو پھر وہ بیٹا اسی کی طرف منسوب ہوگا اس کو اب اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس کا انکار کر دے جب مان لیا مان لیا چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے مانا ہو تو پھر اب اس کو انکار کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے نسل کا معاملہ ہے اور اس کو موقوف کرا حسن موقوف کرا دیا ہے یعنی یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور پال حل فی مل اور تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری, میری بیوی نے کالا بچہ جنا ہے میری بیوی کا کالا بچہ میرا بچہ پیدا ہوا کالا ہے ساؤنا ہے تو گویا کہ وہ کیا کہنا چاہتے گویا کہ وہ اس بچے کا انکار کرنا چاہتے تھے اور کہنا چاہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں کسی اور کا ہے وہ یا کہ بیوی پر الزام لگانا چاہتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج اس زمانے کے حساب سے کیا اس کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ نصیحت نہیں کی بڑے سمپل انداز میں بڑے سادے انداز میں اس سے پوچھا کہ حلق منہ کیا تمہارے پاس اونک ہے ہاں اونٹ ہیں یعنی بہت سارے اونٹ ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں کا رنگ کیسا ہے کیسے رنگ کے کی اونٹ ہیں کیونکہ اونٹ بہت سارے سفید ہوتے ہیں کچھ کالے یعنی لال ہوتے ہیں کچھ کالے ہوتے ہیں اس طرح کے بھورے ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے رنگ کیسے ہیں تو فرمایا اس شخص نے جواب دیا کہ وہ سب سرخ اونٹ ہیں سرخ اونٹ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس میں کوئی اونٹ براؤن کلر کا بھی ہے خاکستری ہاں براؤن کلر کا بھی ہے بورے کلر کا ہے تو انہوں نے کہا ایسا بھی اونٹ ہے تو ربی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خاکستری اور براؤن کلر کا اونٹ کہاں سے آ گیا سب تو اونٹ تمہارے جو ہے وہ لال ہے یہ براؤن کلر کا اونٹ کہاں سے آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اونٹوں میں سے کسی اونچے اپنے نسل کے کسی ایک براؤن کلر کے اونٹ کی جو ہے اس نے جو ہے رگ کھینچ لی ہو یعنی اس کے شکلے کا ہو گیا ہو جیسے ہوتا نہیں ہے خاندان میں جو ہے کہ بچہ جو ہے یہ اپنے دادا کی شکلے پر ہے ہاں دادا کی طرح سے ہے اور دادا ایسے تھے ویسے تھے ہوتا ہے بہت ایسا خاندان کے کسی بھی پڑے پر کبھی کبھی بچہ چلا جاتا ہے اس کی شکلے کا ہو جاتا ہے تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کہیں جو ہے کہیں سے اس نے ارت یعنی رگ کھینچ لی ہو یعنی وہ اس کی شکل کا ہو گیا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں اللہ عید نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ بیٹا بھی جو ہے اپنے دادا خاندان میں سے کسی کی رگ کھینچ لی ہو یعنی اس کی شکل کا ہو گیا ہو یہیں سے کیا ہے معاملہ ختم ہو گیا بہت سمپل انداز میں سمجھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متفق متفقی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ وہ بچہ ان کا نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی رخصت اور اجازت نہیں دی کو شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت اسامہ بن زید اور آہ ز... آہ یہ زید بن خارفہ کے بیٹے تھے اسامہ بن زید زید بن خیر اچھی شکل صورت کے تھے گورے تھے اور غالباً اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ساؤنے تھے یا اس کے برعکس ریاض نہیں کہ زید ساؤنے کلر کے تھے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سفید مطلب گورے تھے یا ان کے والد گورے تھے اور یہ ساؤنے تھے تو بعض لوگ جو ہے بعض کفار اور مشکین جو ہیں کچھ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ کیسے ہیں یعنی گویا کے کہتے تھے کہ یہ ان کی نسلیں سے نہیں وغیرہ وغیرہ تو ایک بار دونوں باپ بیٹے جو ہے چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے تھے اور دونوں کے پاؤں کھلے ہوئے تھے غالب السدید بخاریا مسلم کی روایت صحیح روایت ہے تو دونوں کے پاؤں کھلے تھے اور دونوں چادر اوڑھے ہوئے سر پر چادر کھینچے ہوئے تھے اور پاؤں دونوں کے کھلے ہوئے تھے تو ایک شخص جو قیافہ شناس تھے قیافہ شناس ابھی بتایا میں نے کہ جو اندازہ کر لیں دو شکلوں کو دو چیزوں کو دیکھ کر کے خاص کر کے لوگوں میں جو ہے نسل کے اعتبار سے نسل پہچاننے خاندان پہچاننے کے اعتبار سے یہ چیز بولی جاتی ہے تو وہ شناس شناخت تھے بہت اچھے در سے مسلمان نہیں تھے تو ان کا گزر ہوا ان دونوں کے پاس سے سوئے ہوئے تھے لیٹے ہوئے تھے چہرہ ڈھکا ہوا تھا پاؤں کھلے ہوئے تھے دونوں کے تو اس نے کہا کہ یہ پاؤں آپس میں ملتے جلتے ہیں یہ پاؤں آپس میں دونوں کے ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے سے ہیں ایک دوسرے سے تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر کے بہت خوش ہوئے گھر میں آپ خوش خوش خوشی خوشی داخل ہوئے تو گھر والوں نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا نام تھا نام ذہن میں نہیں ہے کہا کہ وہ تو کوئی نام ان کا لقب تھا مدلجی فلا مدلجی نے آج جو ہے یہ بات کہی ہے جس سے مجھے خوشی ہوئی کہ زید اور اسامہ کے بیچ جو لوگ جو ہے غلط بات کہتے ہیں اس سے مجھے خوشی ہوئی تو گویا کہ قیافہ کا اعتبار ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اس سے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی باتیں شوہر کو نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی باتیں شوہر کو نہیں کرنی چاہیے کہ ہاں یہ جو ہے یہ ریساولا ہے یہ کتنے خاندان میں ہمارے اور کے ملنے جلنے والوں میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بچہ جو ہے ایک آدمی کے کئی بچے ہوتے ہیں کوئی گورا ہوتا ہے کوئی کالا ہوتا ہے ہاں اس طرح سے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور بالکل یعنی یہ چیز سننے اور دیکھنے میں آتی ہے سننے اور دیکھنے میں آتی ہے ہاں, ہاں میں بتاؤں آپ کو کہ تقریباً ہمارے سب بھائی بہن سب بھائی بہن ہمارے جو ہے مطلب گورے ہیں کوئی کم کوئی زیادہ لیکن ہمارے ایک بھائی ہیں جو بالکل ہمارے نانا کی شکل شکلے پر ہیں اور جو ہے وہ نانا ہمارے جو ہے سول تھے ذرا سے. تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اور اسی طرح سے اور بہت سارے واقعے آپ لوگوں میں ہم میں اس طرح سے ہیں تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو شریعت میں اس طرح کی چیزوں سے منع کیا گیا ہے کیوں اس لیے کہ عزت کی بات ہے اور تہمت معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے اس لیے ازدواجی زندگی میں اس طرح کی چیزوں کو راہ نہیں دینی چاہیے اور بچنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب لوگوں کی عزت و عفت کو محفوظ رکھے اور میاں بیوی کے تعلقات کو جو ہے قائم و دائم رکھے اور ہنسی خوشی زندگی سب کی گزرے اور لافتفاقی باتوں سے محفوظ رکھے حامی اور العالمین رسلی اللہ علیہ